آج آپ سورت البروج کی پہلی آٹھ آیتوں کی مشق کر رہے ہیں آئیے اس کی ابتدا کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمود آپ بتائیں وہ یہ مد کون سا ہے یہ مد متصل ہے اس کو مد واجب بھی کہتے ہیں اور اس کو پانچ حرکات لمبا کرتے ہیں شاباش اور اس کی پہچان یہ ہے کہ بڑا مد لکھا ہوتا ہے اور بعد میں حمزہ بشکل حمزہ ہی ہوا کرتا ہے اور یہاں بروج میں راہ ہوگا جیم ساکن ہو جائے گا اور یہاں اس کی صفت قلقلہ ادا کریں گے وَالسَّمَاءِ إِذَا تَبَرَّجَتْ وَالسَّمَاءِ إِذَا تَبَرَّجَتْ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ, واليوم الموعود, واليوم الموعود شاہ شاہ مخبوب آپ بتائیے یہاں شاہ کے بعد واو ہے یہاں کیا قاعدہ ہے ادغام بہنا شاباش جب بھی نون ساکن یا تمین کے بعد حروف ادغام یعنی ین مو یا نون نیم واؤ ان میں سے کوئی آجاد ادغام گننے کے ساتھ کرتے ہیں واشا دیوں کوتیلہ اوس ہل اختیلا اوسطیلا اوس وقود یہاں دیکھیے نور مشدد ہے اور پہلے لام ہے علی لام ال ہے یہاں الف خالی ہے جب بھی آپ مشدد حد کے ساتھ پچھلا ملانا چاہیں گے تو یہاں ہم عارضی طور پر زبر لائیں گے یہاں را باریک ہوگا اس لیے کہ نیچے زیر ہے کسرا ہے وقود یہاں دال ساکر ہو رہے ہیں ہر آیت کے سرے پر تو ان کی صفت قلقلہ ادا کریں گے ان قُعُود یہاں دال کو نرمی سے ادا کیجیے یہاں میم ساکن پر اظہار شفاوی ہوگا آلئی ہا یہاں وقت کی صورت میں دال ساکن ہو جائے گا اور اس کی صفت قلقلہ ادا کریں گے یہاں یاد رکھیے جب وقت آپ کرتے ہیں اس وقت آپ عین پیش و جو ہے اس کو آپ طویل کر سکتے ہیں آپ بالکش بھی پڑھ سکتے ہیں بتوسط اور بالمد بھی یعنی ایک الف کے برابر بھی آپ کھینچ کر وقت کر سکتے ہیں دو کے بھی اور تین کے بھی یہ آپ کو یہاں اجازت ہے یہ وقت کی صورت میں ہے لیکن جب آپ ملانا چاہیں گے تو پھر صرف یہ آئین پیش و او دو حرکات کے برابر کھینچنے کے بعد ڈال کی پیش کو اس واؤ سے ملائیں گے کیونکہ یہاں تنوین ہے تو ادغام ہوگا غننے کے ساتھ اس صورت میں آپ پڑھیں گے کوم اور وقت کی صورت میں ما وم ہوم على ما بل منی شوہ شُهُودٌ بِالْمُؤْمِنِينَ جُودٌ وَمَا نَقْمُ وَمَا نَقْمُ منہم میں نون ساکن کے بعد چونکہ ہا حروف خلقی میں سے آ گیا لہٰذا یہاں نون پر اظہار ہوگا میم ساکن پر اظہار آپ بتائیے یہ مد کون سا ہے یہ مد فصل ہے شاباش مد فصل کی علامت یاد رکھیے ایک تو چھوٹا مد لکھا ہوتا ہے اور دوسرے حمزہ بشکل الف آیا کرتا ہے اس کو آپ تین الف کے برابر کھینچیں گے لیکن اختیار ہے آپ کو آپ اس کو مختصر بھی کر سکتے ہیں اور تبسط کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں اللہ کے بعد اب نون ساکن کے بعد یا آگیا یہاں ادغام ہوگا گننے کے ساتھ اللہ ان یؤمنو مینو العزیز الحمید یہاں اس میں اللہ میں لام باریک ہو گیا اس لیے کے پیچھے زیر آ گیا اور یہاں یاد رکھیے دال ساکن پر آپ جب بھی قلقلہ ادا کریں تو قلقلہ کی صورت میں زبر زیر یا پیش کی مشابت نہ ہو بالکل گلائی کی صورت میں یعنی حمید حمیدی نہ ہو بالله العزيز الحميد بالله العزيز الحميد